تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم آدمی لوگ ہیں ہم آج لوگ ہیں ہم اب بھی کیا ہیں پتہ نہیں کہ تم نے اپنی طرف سے جڑ لیا یا واقعی آج کا مطلب ہے اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ تم کیسے پیغمبر ہو آج کچھ کہتے ہو کل کچھ کہتے ہو تمہارا کوئی بس کا ٹھکانا نہیں ہے یہ چار شوبے اس صورت میں جواب ہے اور اعتراض ہے کہ ہم ان معاملوں میں نہیں الجھتے ہم نے نہیں پڑھتے ہم سیدھا سادھا آدمی ہیں حدیث محتا علیہ سرات و سلام خانہ کار بھی بے تشریف فرماتے بڑے بڑے کفار آ گئے اجالتا ہتبا شہبا بڑے بڑے کفار تھے کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ اکیلا بیٹھا ہے کوئی نہیں ہے کہ اس کو سمجھائے اور یہ بعد آ جائے اس سے آپ بعد میں بڑا تھا اور بڑا ہوشیار تھا بڑھا بھی تھا اس نے کہا میں جا کے سمجھاتا ہوں آپ آ تو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے بچی جی کو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کر لو ابا نے کہا کہ دیکھو تم اچھے ہو تم سمجھ جا رہو یا تیرا باپ عبداللہ حضرت نے نہیں کہا کہ میں یا وہ حضرت نے فرمایا آگے جاؤ پھر کہنے لگے کہ تم سمجھداروں کو تو میرا دادا عبد المتلف تو حضرت نے فرمایا آگے جاؤ تو اس نے حقبہ نہیں کہا کہ تمہارے دادے کا جو دین تھا اور تم سے سمجھدار تھا تو وہ غلط تھا اور تم وہ شہر بن گئے ہو